پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ حرکات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا हरकात حرکات, حرکات, حرکات, حرکات, حرکات, حرکات ہے حرکت کی جمع اور حرکت کہتے ہیں زبر کو یا زیر کو یا پیش کو اور انہیں عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہاں اے, عراب اے, عراب اے, عراب اے عراب یہ زبر حرف کے اوپر آتا ہے زیر نیچے اور پیش بھی اوپر آتا ہے لیکن جب پیش اوپر آئے تو اس وقت حرف جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کی گلائی ہوتی ہے اور آگے کی طرف اس لیے اس کو پیش کہا گیا ہے اور یاد رکھیے جس حرف کے اوپر پیش آئے اور اس کو کہتے ہیں مفتوح کیا کہتے ہیں مفتوح اور یوں زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں کیا کسرہ پیش کو کہتے ہیں بما کیا کہتے ہیں اور جس ہر پر زبر آئے اسے مختوخ اور زیر آئے اسے کہتے ہیں مکسور اور پیش آئے اسے کہتے ہیں مغموم, مغموم, مغموم یہ ہے زبر زیر پیش کا قاعدہ اب سب سے پہلے ہم قاعدہ شروع کرتے ہیں صرف زبر کا زبر جب اوپر آ جائے حرف کے تو اس کو اوپر کی طرف ہلاتے ہیں اور یاد رکھیے زبر کی آواز جو ہے وہ اتنی اس کی مقدار سمجھ لیجئے کہ جیسے انگلی کو کھولنا یا ٹک کی آواز حمزہ زبر ا زبر ا بعض دفعہ پڑھ دیکھتے ہیں حمزہ زبر ا وہ غلط ہے اس لیے کہ اس کو لمبا کر دیا کھینچ دیا مد بنا دیا یہاں صرف حرکت ہے اس کو ذرا سا اوپر اٹھائیں گے حمزہ زبر ا <متحدث> اللہ زبر با زبردا تازرتا تاز تا زبر زبردست زبر زبر زبر زبر زبر زبر سین زبر سا شين ش زبر شا ش زبر شا ف زبر ف ف زبر ف ف زبر ب ب زبر ب ف زبر ف ف زبر و و زبر و ع زبر ع ع زبر ع غ زبر غ ف زبر ف ف زبر ف زبر ط ك زبر ك ك زبر ك نیم زبرما نیم زبرما نا واؤ زبروا واؤ زبروا ہا زبر یا زبریا اب پہلی سطر میں میں تو ہیجے کرتا ہوں شاہبان آپ اس کا جواب دیں گے ہم زیادہ بازر ہا زبر خواہ زبر اب زائد آپ جواب دیں دال زبر, زبر, شا شا زبر محبوب آپ جواب دیبر زبر بوا زبر خواہ زبر سجاد زبر زبر زبر زبر زبر زبر آپ جواب دے زبر نیم زبر لام زبر وا زبر, ما نون زبر نا یا زبر شاباش اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زبر والے حروف سے لفظ کیسے بنتے ہیں دو حروف اور تین حروف سے یہ ہے زبر سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹر زال زبر یہ بنا واز کیا بنا وازہ اسی طرح زبر شاباش یہ لفظ بنا پورا دال زبر یہ بن گیا سودا کیا بنا نون زبر جھٹکا نہیں دینا نرمی سے نون زبر نہ ایسے کہ نون زبر بہت زبر یہ بنا نا کیا بنا بو یہ تھی آپ کے سامنے مثالیں جو دو حرفوں سے الفاظ کی بناوٹ ہے اب دیکھیے کہ زبر سے ہی چھ حرفی الفاظ کی بناوٹ کیسے بنتی ہے خواہ زبر خو تاز تا زبر تا میم زبر یہ بنا خواتہ ماں خواتا ماں کیا بنا خواتا ماں خواتہ ماں خواتا ماں نون زبر بن گیا ناسوارا نا سوارا نا سوارا زبر را زبر یہ بنا کارا کار با زبر تو لام زبر لا نین زبر ما ما یہ بن گیا اب کہ یہاں جتنے الفاظ ہیں ایک جیسی آپ نے حرکات کو کھینچا مقدار ایک جیسی تھی لیکن اگر پڑھ دیا آپ والا تو یہ غلط ہو جائے گا یا والانا نیم کو لمبا کر دیا ان میں سے کسی حرد کو اگر ذرا لمبا کر دیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا زبر کی جو مقدار ہے سب حروف کے اوپر ایک جیسی آئے گی میں تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق جس میں آپ نے زبر کا قاعدہ پڑھا اس سے آپ نے الفاظ بھی بنائے اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے